سید الرسول و خاتم الانبیاء و معباد فا اعوذ باللہ سمیع العالی و من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر 43 انتغیث سید القوم فی السفار خادمهم سید القوم فی السفار خادمهم سید کے معنی ہوتے ہیں سردار سربراہ آقہ محترم سارے معنی سید کے ہوتے ہیں عربی لغت کے اندر خل قوم قوم کے معنی قوم یہی ہوتے ہیں جیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے قوم قبیلہ جماعت کیسے ہی قوم کے معنی عربی کے اندر بھی قوم جماعت کے ہیں سفر پھر کے معنیٰ میں سفر سفر ایک سفر ہوتا ہے انسان کے ایک حاضر ہوتا ہے سفر کہ جب انسان اپنے مقام کو چھوڑ کر اس سے باہر نکلتا ہے اپنے شہر کو چھوڑ کر شہر سے باہر چلا جاتا ہے وہ سفر کہلاتا ہے اور موجودگی کے حالم کو جب اپنے مقام پر موجود ہو کر اس کو حضر کہتے ہیں خادموں خادم خدمۂ خدم دموں اس ہے آپ پڑھتے ہیں خادم کا معنی خدمت کرنے والا ہم اس قوم کی طرف راضی ہے کہ خادم ہو عبادت کو دیکھیے گا سید قومی سید القوم قوم کا سردار ف سفر سفر میں خادم ان کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے قوم کا سردار سفر میں ان کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شاد مبارک کہ قوم کا سردار وہ ہوتا ہے کہ جو سفر میں ان کی خدمت کرے ان کی خدمت کرنے والا ہو اس حدیث کے دو پہلو ہیں پہلا تو یہ ہے کہ جو انسان قوم کا سردار ہو قوم کا لیڈر ہو کسی بھی جماعت کا اس کو چاہیے کہ جب کبھی قوم اور قبیلہ جب سفر کر رہا ہو تو سفر میں ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھے اور ان کی خدمت کرے اپنی خدمت نہ کروائے لوگوں سے بلکہ لوگوں کی خدمت کرے ان کی تمام تر ضروریات کو پورا کرے اگر کسی جگہ سے قافلہ چلا ہے تو جس جگہ پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہے سب سے پہلے قافلے کے پڑاؤ ڈالنے کے لیے جگہ کا ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں پر تمام ضروریات و آسانی میسر ہو سکیں مثال کے طور پر آج سے پہلے زمانے کی طرف ذرا نگاہ ڈالی جائے تو عرب لوگ چونکہ ریگستانوں میں سفر کرتے تھے تو سفر کے درمیان کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ ایسے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا جاتا تھا کہ جس کے آس پاس کہیں پانی نہیں میسر ہوتا تھا یا کبھی گھاس وغیرہ نہیں ہوتا تھا کہ جس سے جانور وغیرہ شکم سیر ہو جائیں اس لیے قوم کے سربراہ کی ذمہ داری بتا دی اس کو چاہیے کہ ان کی خدمت کرے چاہے وہ جس طریقے سے بھی ممکن ہو لہٰذا ایک طریقہ ان میں سے یہ ہے کہ ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالیں جہاں پر ضروریات زندگی میسر ہو مثلاً کسی کنویں کے پاس کسی چشنے کے پاس پکوڑ ڈالا جائے اسی طرح و شاداب جگہ میں کہ جہاں پر اگر قافلہ ہوا ہے تو جانور بھی اسا آسانی سے اپنا پیٹ بھر لے ایک تو یہ ہے کہ قوم کا سردار قوم کے سردار کو بتایا گیا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ قوم والوں کی ہر ہر پک کی خدمت کرے سفر کے اندر نمبر دو اس حدیث کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ حقیقی سردار یا قوم کا حقیقی سردار وہ شخص ہوتا ہے کہ جو سفر میں ان کی خدمت کرنے والا ہو چاہے وہ سب سے کم تر ہو چاہے وہ سب سے حقیر ہو وہ لیڈر نہ ہو بلکہ عام قوم کا فرد ہو لیکن اگر وہ قوم کی خدمت کر رہا ہے ان کی ضروریات پوری کر رہا ہے تو حقیقت میں قوم کا سردار وہ ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کو قوم کا سردار بنایا جائے کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے قبیلے کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے ہر بات سمجھ سید القوم فی السفر خادم قوم کا سردار فی السفر سفر میں خادم ان کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے یعنی ان کا خادم ہوتا ہے جی فی الحال ہم ترکیب نہیں کر رہے اگلی حدیث دیکھیے حدیث نمبر چوالیس فورٹی فور خوب کا شعی آ یو امی وقت و یوسم خوب کیا معنی ہے محبت خوب کیا معنی ہے محبت کاف ضمیر محتب کی ہے اش بانا شہ روم استعمال ہوتا ہے چیز یو امی سے ہے بمانا اندھا ہونا اور اعما یو یعنی باب افعال سے اس کا معنی ہوتے ہیں اندھا کرنا یعنی مزید کا جب چلا جاتا ہے اس کا معنی ہوتے ہیں اندھا کرنا یوسم اصم یو سم یہ بھی باب افعال ہے اس کا معنی ہوتے ہیں بہرا کرنا سوم بک من آ پڑھتے ہیں بہرا گونگا تو سوم کے مانا بہرا جو سن نہ سکے اور جو دیکھ نہ سکے اور اصم کہتے ہیں جو سن نہ سکے سننے سے آ جس کو تو یو امی اندھا کرنا اور یوسم مو بہرا کرنا عبارت کو ایک نظر پھر دیکھیے خوب وہ کرے شہ یونی وہ ترجمہ کا شیخہ تیری کسی چیز سے محبت تیری محبت اشیا کسی بھی چیز سے یو امی و یوسم اندھا کر دیتی ہے اور بہرا کر دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ کسی بھی چیز کی محبت اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے جب بھی انسان کو کسی سے محبت ہو جائے اللہ تعالیٰ سب کو حقیقی محبت اور محبت لاہی نصیب فرمائیں کہ جب انسان کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اس میں وہ فنا ہو جاتا ہے اور اندر اور بیرہ ہو جاتا ہے اس طور پر کہ اس کے جو علوق ہوتے ہیں اس کی جو برائیاں ہوتی ہیں وہ بھی اسے خوبیاں نظر آتی ہیں اس معنی کر وہ اندھا ہو جاتا ہے اور پھر یہ کہ وہ اس کی ہر برائی کسی سے اس اپنے محبوب کی برائی سننا نہیں چاہتا باوجود اس کے کہ اس کے اندر اگر کوئی برائی ہوتی گی لیکن پھر بھی اس کو سننا نہیں چاہتا گویا کہ یہ بہرا بھی ہے تو کسی بھی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے کہ اس کے نایتوں پر نظر رہتی ہے اور نہ ہی اس کی برائیوں پر نظر رہتی ہے بلکہ اس کی برائیاں اور اس کے عیوب بھی کیا نظر آتے ہیں خوبیاں نظر آتی ہیں جہاں تک بات ہو خوبیوں کی وہ تو کیا ہی بات ہے تو جب کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی خوبیاں تو خوبیاں لیکن اس کی جو برائیاں اور اس کی جو بدکاریاں ہیں وہ بھی انسان کو خوبیاں نظر آتی ہیں تو خب و کش و ویوسن کسی بھی چیز کی محبت تیرا کسی چیز کو محبوب بنانا تیرے کسی چیز سے محبت یوم یعنی وجوہ سے اندہ کر دیتی ہے اور گہرا کر دیتی ہے اس لیے غیر اللہ کی محبت سے دل کو پاک صاف رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں بسائے رکھنا چاہیے وہی اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے اسے چاہا جائے جو تمام عیوب سے مبرہ اور منظہ ہے اللہ اکبر کبیر شاہ میں حدیث نمبر 45 فائیو طلب ال طلب کا معنی ہوتا ہےاصل کرنا قلب کرنا اردو میں بھی طلب استعمال ہوتا ہے بمانا فرض کیا گیا مخروض فرض کیا گیا فرض لازم لازم کیا گیا مسلم مسلم مسلمان اعلی کل کل آرے تو طلب العلم علم حاصل کرنا علم حاصل کرنا فریض فرض ہے اعلیٰ کل مسلم ہر مسلمان پر ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے اس حریض کے روز ہے اور اس کی تشریحات میں جو محتشین نے لکھا ہے ایک ہے علم فرد اور نمبر دو ہے فرد کفاط فرض عین تو اتنا علم کہ جب جس کے ذریعے سے انسان روز مرہ کے معمولات کو شریعت کے مطابق انجام دے سکے یعنی صبح سے لے کر شام تک کی جو زندگی ہے اس میں آنے والے تمام واقعات اور حالات کو انسان شریعت کی روح سے دیکھ سکے کہ آیا وہ شریعت کی روح سے درست اور جائز ہے یا نہیں حالات اور حرام کی تمیز جائز اور ناجائز کی تمیز یہ انسان کو ہونی چاہیے کتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ہر مسلمان عورت پر فرض اور لازم ہے آئی بات سمجھ اس کے کیا حقوق ہیں؟ کس طریقے سے ان کو ادا کرنا ہے یہ تمام پر فرض اور لازم ہے لیکن رہی بات یہ کہ جو آپ کورس کرنے لگے ہیں آٹھ سالہ کورس ہے چھ سالہ کورس ہے چار سالہ کا है ہے یا چھ سال کا ہے دو سال ہے کچھ بھی ہے کوئی ایک سبق سننا چاہتے ہیں کوئی دو سننا چاہتے ہیں اور لوگوں فنون پڑتے ہیں سرف ناح پڑھتے ہیں منتوں کو فلسفہ پڑھتے ہیں جگر اور لوگوں فنون حاصل کرتے ہیں تو یہ فرض عین نہیں ہے بلکہ یہ فرض کے ہے کہ دنیا کے اندر دھرتی کے اندر ایسے لوگ موجود ہونے چاہیے کہ آنے والے پیش آمدہ مسائل میں جو امت مسلمہ کی رہنمائی کر سکیں کہ وہ کس بنیاد پر اور کن لوگوں سے وہ اپنے مسائل میں رہنمائی حاصل کریں تو ایسے معاشرے کرنے چند لوگ ہونے ضروری ہیں یہ ہے فرضے کے تو جو علم آپ حاصل کرنے لگے ہیں جس کو آپ شروع کرنے لگے ہیں یہ ہے فرض کفایہ کے درجے میں عالم بننا عالمہ بننا وہ فرض اور لازم نہیں ہے ٹھیک ہے بلکہ یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے اور معاشرے کی ایک ضرورت ہے کہ ضرورت پوری کی جائے لیکن یہ فرض اور لازم یا واجب ہر چیز نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ مسلمان بننا فرض ہے عالم عالمہ بننا فرض نہیں ہے لیکن مسلمان بننا فرض ہے اور مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو آنے والے حالات ہیں ہر میں ہر مسئلے کو وہ جان کر کے شریعت کے مطابق وہ کیسا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر کے اس پر عمل کرے کتنا اہم حاصل کرنا ہر مسلمان ہے مسلمان پر فرض ہے اور روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے مسائل ہیں جب ان کا علم حاصل کرنا فرض لازم ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو بعض روایات میں اللہ تلّہ مسلم و مسلمتن کیراحت بھی ہے لیکن جہاں نہیں بھی ہے تو ضمن مسلمہ شامل ہیں کہ اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے لیکن باقی اور لوگوں فنون مستقل طور پر کوشش کرنا یہ کیا ہے فرض کفایہ کے درجے میں ہے معاشرے کی ضرورت ہے کہ اس ضرورت کو پورا کیا جائے علم على كل مسلم و علم کا حاصل کرنا فرض ہے فریضۃ کہ فرض کیا گیا ہے كل مسلمن ہر مسلمان حدیث نمبر چھیالیس فورٹی سکس ماں اللہ و ما و کافا خیرن مما کاثورا وعلہا ماہ کا معنی گو قل قل یقفی بمعنی قلیل اردن بھی استعمال ہوتا ہے قلیل اور کثیر یعنی کام اور زیادہ قلیل کیاتی ہے کام کو قفا یقفی بمعنی قفایت کرنا پورا کرنا خیرن معنی بہتر مما قصرہ قصرہ یکسرو با فعل یکولو کرو میں یک ربو جس کو پڑھتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں زیادہ بھنا وَالْحَا الْحَا يُلْهِ ان بابِ افعال اس کے معنی ہوتے ہیں غافل کرنا غفلت میں ڈالنا تُمَّا قَلَّ وَقَفَا خیرٌ مما قصرہ وَالْحَا ما اللہ و کفا وہ جو کم ہو اور کفایت کر جائے خیر بہتر ہے ممّا اس سے جو زیادہ ہو وہ اللہ لیکن کر دے صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بڑھ جامع ہوتے ہیں رحمت للعالمین علمی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ماں کہ کم ہو لیکن کفایت کر جائے یہ اس سے کروڑا درجے بہتر ہے کہ جو زیادہ ہو لیکن غافل کر دے کیا مطلب ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مال دیا ہے لیکن دنیاتی اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ وہ بہت زیادہ نہ ہو درمیان درجے ہو, لیکن یا کم ہو لیکن اتنا ہو کہ اس کی ضروریات اس میں پوری ہو جائیں اتنا ہو کہ اس میں ضروریات اس کی پوری ہو رہی ہوں یہ بہتر ہے اس مال سے کہ جو انسان کے پاس زیادہ آ جائے لیکن اس مال کی زیادتی کی بنیاد پر انسان اللہ تبارک و تعالی سے اللہ کی یاد سے داخل ہو جائے تو جس مال کی زیادتی کی بنیاد پر ہے یا وہ مال انسان کے پاس آ جائے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کے غافل ہو جائے اس سے ہزار ہزارہ درجے بہتر وہ تھوڑا سا مال ہے کہ جس میں انسان کی ضرورت پوری ہو جائے اور بس انسان کیا کرتا ہے انسان خواہشیں تب کرتا ہے کہ جب اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں ورنہ تو انسان یہ کوشش کرتا ہے نا پہلے کہ میری ضرورت پوری ہو لیکن خواہشیں تب کر ہوتی ہیں اور خواہشوں کی خواہش تب انسان کے اندر جاگتی ہے کہ جب انسان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو پھر خواہشیں جنم لیتی ہیں تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنا مال دیا ہے کہ اس مال کے اندر اس کی تمام ضروریات پوری ہو رہی ہیں اس کے کھانے پینا ہو رہا ہے اس کا رہن سہن ٹھیک چل رہا ہے اس کا پہننا ٹھیک ہے اس کی تمام تر ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں لیکن اس میں وہ صبر اور شکر کے ساتھ رہ رہا ہے تو یہ کئی درجے بہتر ہے اس شخص سے کہ جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے ہے تو اس سے ہر چیز یہ نہ سمجھا جائے کہ مال کا زیادہ ہونا یہ کوئی بری بات نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سا بل لابقس من مالداری میں کوئی حرج نہیں ہے اس شخص کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہو مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ یہ تو نیک بختی کی علامات ہے جس کے پاس اچھی سواری ہے جس کے پاس اچھا رہن سہن کے لیے گھر ہے جس کی نیک سالج بیوی ہے یہ نیک بختی کی علامات ہیں لیکن برائی یہ تب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے نہ کیے جائیں اور برائی یہ تب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی یاد ہے آئی جائے جی بالکل کر دوں گا تو اس لیے یہ بری بات ہے ورنہ مالدہ ورنہ کوئی برا نہیں ہے رسوا صاحب نے جب فرمایا کہ تکبر بری چیز ہے تکبر کی جب قباہت بیان کی تو ایک صحابی نے رس کیا کہ یا رسول اللہ میں تو یہ بات پسند کرتا ہوں کہ اچھے کپڑے پہنوں یہ بات بھی پسند کرتا ہوں کہ اچھا پیدا پہنوں اور وغیرہ وغیرہ تو آمد رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کو دیکھیں یہ منع نہیں ہے اچھے کپڑے پہننا اچھا کھانا کھانا اچھے گھر میں رہائش اختیار کرنا اچھی سواری پر سفر کرنا یہ برا نہیں ہے بلکہ برا کیا ہے تکبر غرور اور اللہ تعالی کی یاد سے غافل ہونا یہ برا ہے ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے حضرت صلی اللہ علیہ کو ان کا حال معلوم تھا کہ یہ تو مالدار ہیں دیکھا کپڑے پکتے پرانے کپڑے اور یہ ہوا اللہ میں ایسے ہی اس طرح پہن لیے کپڑے تاکہ تکبر کا شاجبانہ رہے اور آج ہی رہے آج سی نے فرمایا نہیں بلکہ پسند فرماتے ہیں کہ اپنی نعمت اپنے بندے پر دیکھیں جو نعمت اللہ تبارک پتہ میں دی ہے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے شکر میں آتے ہیں کہ نعمت کا اظہار ہونا چاہیے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سیاح جس نہ سمجھا جائے کہ مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں برا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونا اللہ تعالیٰ کی یاد انسان ہر وقت رہنی چاہیے اللہ کا ہزار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہوگی تو یقین جانیں زندگی سنور جائے گی زندگی بن جائے گی انسان گناہ سے بچ جاتا ہے جب وہ انسان اللہ لبارک و تعالیٰ کی یاد ہو جب ہر وقت اس کے دل و دماغ میں ہوگا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے انسان گناہ کب کرتا ہے کیا بڑے مجموعے میں کوئی گناہ کرتا ہے کیا کوئی ماں باپ کے سامنے گناہ کرتا ہے کیا کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ دوست احباب کے سامنے گناہ کرتا ہے کبھی نہیں گناہ کب کرتا ہے کہ جب وہ تنہائی کے حالت میں ہوتا ہے وہ سب سے چھپ کر گناہ کرنا چاہتا ہے اپنے بنان کو کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا لیکن جب اللہ کی یاد آ جائے گی اللہ کی یاد جب دن و دماغ میں رس بس جائے گی پھر اس کے بعد انسان کبھی بھی بنا کے قریب بھی نہیں جائے گا کیوں کہ اسے اللہ کی یاد ہے اسے معلوم ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے آج اگر آپ دیکھیں گے کئی دفعہ کئی درخت تقریبات میں شرکت کا موقع ملتا ہے تو جب وہاں پر مووی بن رہی ہوتی ہے تو ہر شخص اپنے آپ کو بالکل چکنا کر کے رکھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب یہ ویڈیو نشر کی جائے گی جب یہ پروگرام نشر ہوگا تو اس میں میرے جسم کی کوئی نقل حرکت ایسی نہ ہو کہ جس میں لوگ مجھے برا بلا کہیں اور میری ذات پر کوئی آنس آئے ہر کوئی ایک دم سے چوکنا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اپنے کپڑے تک بھی ٹھیک جی کر دیتے ہیں اور بالکل ایک دم سے سیریس سے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں سب کے سب تاکہ تا لوگوں کے سامنے ہماری کوئی کوئی حرکت ہمارا ایسا بول نہ چلا جائے کہ جس سے لوگ ہم سے نفرت نہ کرنے لگ جائیں لوگوں کو برا محسوس نہ ہو تو یقین جانیے یہ جو انسان پیدا ہوا ہے اس دن سے لے کر مرتے دم تک ہر ہر پل ہر ہر لمحہ ہر آن ہر گڑی انسان کا ہر قول ہر پیل ہر عمل اس کی ہر نقل و حرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو رہی ہے کیا اسے جواب نہیں دینا جب انسانوں سے ہم اتنے گھبراہ جاتے ہیں اتنی احتیاط کرتے ہیں تو ہم اس ربدے کائنات اعنات میں احتیاط کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے اسے کل کو جواب دینا ہے اس لیے اللہ کی یاد ہونی چاہیے اللہ کی یاد سے غفلت نہیں ہونی چاہیے تو ماں اللہ و کفا کو جو کم ہو وقفا اور کفایت کر جائے خیر یہ بہتر ہے ممّا اس سے اللہ جو زیادہ ہو لیکن غافل کرنے والا ہو ایسا مار کہ جو زیادہ ہو لیکن غافل کرنے والا ہو اس سے کئی درجے زیادہ بہتر اتنا مار ہے کہ جو کم ہو لیکن کفایت کر جائے بس اور رسم اللہ کی یاد ہو ٹھیک ہے تو ہم نے آج چار حدیثیں پڑھ لی پہلی حدیث ہے عبارت دیکھ لیجیے اس نے کہا کہ عبارت دوبارہ پڑھ لیتے ہیں سید القوم فی السفر خادمہم میں دوبارہ ترجمہ بھی کر دیتا ہوں سید القوم فی السفر خادمہم قوم کا سردار سفر میں ان کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے ان کا خادم ہوتا ہے نمبر دو فخو کا شعق یوم و یوسم का کا اشعیفہ آپ کا کسی چیز سے محبت کرنا करना کا का ابو مزدور ہے اور مزدور کے معنی میں نہ آتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اضرب مارنا ان نسر و مدد کرنا وغیرہ وغیرہ اسم سننا الفت کھولنا ابو کا شعیقہ آپ کا کسی چیز سے محبت کرنا جو امی یعنی اندھا کر دیتا ہے وہ اور بہرا بنا دیتا ہے نمبر العلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان فر پر فرض ہے نمبر چار ما قَلَّ و خَيْرٌ مِمَّا و اللہ پڑھیں گے اس کو تو ما قَلَّ و خَيْرٌ مِمَّا و اللہ جو کم ہو لیکن کفایت کر جائے مطلب کافی ہو جائے ضروریات پوری ہو جائے خیر یہ بہتر ہے نما اس مال سے اس سے قورا جو ہو و اور غافل کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آج یعنی تو آپ کو عبارت ترجمہ اور مختصر کشی ان چاروں حدیثوں کی سمجھ میں آ گئی جی اس نے کہا تھا عبارت کا آپ کو عبارت سمجھ میں چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خیر کہافیت سے رکھیں سب کو حفظ و امان میں رکھیں اللہ تعالی ہم سب کے حامی عناصر ہوں